بسم الله الرحمن الرحيم يا اِنَّ النَّبِيَّ لَكَ فِيهِ <تصفيق> رَحْمَةٌ لِّمَن كَانَ فِي <تصفيق> ضَلَالٍ عَنكَ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ ارحم تھل سمت اللہ رسول نکیا ملو مسلمو تسلی رش پارچی رسول گیا سو نما والا محا سلامیا کشن پور منی بان پاگل جمیل سامنے حق و صداقت حضرت اللہ جام محمد حریدی صاحب دیگر سنی مسلمان پائیوں السلام علیکم ہم دو طرح جو جیسا تم لمبیال پائیے و طلاق تو بعد آج جانا خیال ہے تالا جن لان ہو بندہ ناشی سے دل دماغ زبان نظام سے محفوظ فرماؤ نفس اور شیطان کے کتنے اسفتہ لکھنا تھا فرماؤ اور ان کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کرا قرض کرام اور ہے تائل دام کے نالے تو سن چکے ہو تو یہ بھی سنو کہ نالا ہے اور گراج کے سامنے پہلی برت بہادری مولانا جی کا جس موضوع سے گفتگو کر اس کا نام سماپت کرو تاکہ آئندہ گفتگو جناب ڈشن ہو جائے میرا موضوع ہے جشن نے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت اور شرا اتنے کبولی ہے اور دو جناب نے پہلے کبھی سماعت نہیں پہلا میں شری حیثیت بیان کروں تھا تھان سے ملال پاک کر شرح حکم کی افراد اور تفریق غلب اور جانبدار کسی دھڑے کا لحاظ نہیں رکھنا سوائے حق پرسترمنا کم شنا کو اسلام بہتر امتیاز اسلام جانب داری نہیں کرنا اس نے سب اس واسطے آخنی ہے تاکہ غفلت نہ آ جائے کیونکہ لیکی کے کاموں میں شیتان کی مداخلت ذرا چوکی ہوں بلکہ مداخلت ادھر زور لا سکتا ہے اپنا تر گھنٹے کی فلم جیڑی وہ آخر چمکن دوں مت پاٹ نکل جا موجود کی گل واسطے سب نر چیتی آ جاتی کیونکہ سانوں یہاں گلوں کی ضرورت نہیں پیسہ شرع مستفی دے اندر ملاد پاک دے اجتماع جسا کی بچے اور دیگر احتمام روشنیا کام باقی خدمات شرح اس کے حکم رکھ لینے پہلا آکام شرییا سن لو آکام شرییا انہوں آختے ہیں فرد واجب سنت مستحب حرام مکرو تاریما اشاط اور مکرو ترزی یہ ہکام شریعا ہوں ایسا یہ ویکنا ہے کہ آج جو کام ہوتا ہے ملاد پاک واسطے یہاں کے درجہ رکھنا ہے فرد واجب سنت مستحب حرام مکروح تاریمہ, مکروح اے اے ہے مکرو تاریم مکرو ترجیح اساطے کہڑا ہے اس کا درجہ کہڑا जरा देा ना तो फर्ज जिस अमल में फर्ज समझेगा उस अपनी तरफों शरीयत मुदाखलत की फर्ज अल्लाह रसूल का जोड़ा होंद हर किसी के फर्ज हों साहब क्राम तो लैके तक उन्हें फर्द रहने तो फर्ज जे करेगा तो अपनी शरीय का बना वाजिब आखोगे तो नहीं जाती सुनत आखोगे सहाय कदाइया जाती हराम आखोगे जिमें कई हराम आखते हैं वो भी अपनी तरफों हुरमत कदी फिरते हैं उन्होंने कोल हुरमत की कोई दलील मौजूद नहीं तारीमे ना ही होंगी ना ही को مکرو تحریمہ بھی نہیں مکرو تنظیم بھی نہیں اساس بھی نہیں کہ برا عمل ہوئے اس کا شری درجہ ہے یہ ایک مستحب عمل ہے جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے برا نہیں ہوتا سمجھ آ نہیں یہ اس کی شری حیثیت ہے نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت نہ حرام نہ مکرو تاریمہ نہ مکرو تنظیم نہ احساس ایک مستحب عمل ہے باعث ثواب کرنے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے نہ گناہ نہیں ہوتا اس سے دلیل کیے کہ ایک مستحب عمل ہے دلیلے کہ یہ تعظیم مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صورت ہے لفظہ تو غور کرظیم ندوی کی ایک اور تعظیم مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلی درجہ فرد اور ادنا درجہ اس کا استحباب ہے مستحب تعظیم مستفیٰ ہوئے اس کو کوئی بندہ حرام مطرور نہیں کہہ سکتا کیونکہ تعظیم مستفا د شریعت کا مقصود آدم ہے خال کے کائنات والا میں اپنی عبادت نکاضی میں نبی نو تلو رکھا دانی فرمایا کشاہش لکھو ملو بلاہ رسول ہی وزرو ہو تو وکرو سب بکرس و سبحان اللہ, اللہ غیر دیر دین والے سونے و, حاضر و ناظر بنا کے پھیدی آئے، شاہد مانا جی حدیث آیا، اسے طرح میں چیک کرنا قرآن کی تفصیل حدیث جب جنادر پنیا سام اللہ و و نا و شاہد نہ حدیث قرآن دی تفسیر اے میرے نبی اصا تاضر بڑھا کے بھیجا ہے خوشخبری سنا والا بڑھا کے بھیجا ہے جہے پہرے کام کرتے اصا تر سنا والا بڑھا کے بھیجا ہے لے تومنو باللہ ورسول رسوے اگے اللہ گرد بیان ہے مقصد کی ہے رسول دے فرمایا لے باللہ ورسول تاکہ اللہ لیاؤ رسول تے ایمان لیاؤ پہلا مقصد دے دے کیونکہ ایمان تو بغیر کوئی شاید کوئی عمل کام ایمان تو بعد و تو ازرو تو وکرو دوسری گا دے دوسرا مقصد دے تو نبی تعلیم کرو <ماللہ> وَا تو سب بکرا <ماللہ> <ماللہ> آخر کے اندر مولاج فرما کہ تسان میری عبادت سویرے شام کرو ابھی اللہ دیا بندیاں گور فرما اللہ بہادر شریف مولا نے نبی دے اونہ مقصد دن فرما دیا. پہلی گردی پہلی محل پہلا مقصد دن فرمایا کہ ایمان لیا ویا جائے دوسرا مقصد دن فرمایا ندی کی تازیم کرے تیسرا مقصد دن فرمایا اللہ کی عبادت کرا جائے اور ترتیب سونے نے کبھی سونی رکھی ہے پہلے اللہ نے ایمان رکھے آئے پھر نبی پاک بھی تازیم رکھیے پھر عبادت رکھیے اللہ نے دسیا ہے جنہ چر ایمان نہیں ہوئے گا تازیم نبی بھی نہیں بخشوا سکتی اور جنہ تیر تازیم نبی دی نہیں ہوئے گی عبادت کم نہیں آ سکتی لکھ عبادت کرنا منہ کوئی کوئی چکے مار دیتی جانی اللہ دیا فرما میں ایک گل تازیم میں نبی کر کے اگے چلنا وا ہاں تاکہ پتہ چل جاوے اللہ دے نبی پاکستانی تازیم اللہ نو پسند کنی ہے احترام اللہ کے بندیاں دا پسند کن حضرت موسا کلی ملا لگ بچپنے والدہ مسلمان کر دے آپ کی والدہ مسلمان نے جدو دریا روڑیا دریا دیا چھلا بجدیاں گئی چھلانے حضرت موسا کلی ملا لائی سلام دراؤن محل دل کے ٹھہر گیا فراؤن کی گھر والی جی ہال ایک کافرا مسلمان نہیں سی ہوئی ہال ہاں حضرت نام سی حضرت اپنی لوڈیاں سیر کردی کردی محل دریا پہ حضرت آسیہ نے نو فرمایا صندوق نو چوکے ملے کو لیا وہ جب چوکے لوڈیاں پیش کیا حضرت آسیہ نے صندوق کھولیا بیت ایک معصروم بچا ہے جہاں اپنی انگلی چوس کے گزارا پیا کرتا ہے ہاں جی جناب والا حضرت پہ کلے ہاتھ پہ آ کیونکہ اللہ محبت جناب اللہ نے فرمایا تیرے سے اپنی طرف و محبت کا چڈیے جہرا ہر سے کلیم ہو سکتا ہے پیار کرنا شروع کر دیا سر جو ہے بندے کا دل کرتا ہے میں جناب سفر کری الفت پیدا ہو جاتی ہے بر حقیقت و محبت اللہ کی پرفو پائی ہوں دی چہرے دیر رونک جناد دی مل جانے بلا انہوں نے آئی ہوں جنہ کے دلوں کے اندر پیار مولا ایک دن کے چہرے د پیار اللہ بھی مخلوق نو ہو جانا ہے اللہ دیا بندہ تو جو فرما جناب جب حضرت آسیہ نے تے جناب دل نہ کول لے گئی فراؤن پوچھا آسیا بچہ کون ہے کتوں لیا جناب دے دے نے حضرت آسیا جاب دن جا جب آسیا نے دلہ نے پرانے متل فرمایا ہے چادر بانی کر نے میرے اکھان بھی تھائے میرے اکان بھی ٹنڈا کے فرما حالانکہ میرے اکثر کملی والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نہیں فرما اس برکت لفظ حضرت آسیا کے منہ مبارک چکل گئے अल्लाह ने हजरत आसिया समाजना आपने नहीं समझाया मेरे नबी अल्लाह गाए बच्चा समझ के अन्ने नफर निकल गए मेरे से ते तेरे अखा भी ठंडा थी फिर जाके काले काफिर के घर में رہن بی بی نو ایمان مل گیا ایمان بھی ایل جا جہاں ہوٹا فرمایا نبی دی دی برکت دے او ایمان رب نے اٹا فرما دیبی زمین پہ لٹا کے ہاتھ پیروں جنگل چار میٹر لا چکا سا ہر جناب سینے چاطی پتھر بھی رکھ چڑا سا اپنے ایمان دی ہٹ جاسیا ایمان تو ہٹن کی بجائے اللہ کی بال گا فریاد کر بال گاوز فریاد کردیا نے رب میرے اے میرے پالن والے میرا اپنے کول جنت دے اندر گھر بنا دے اللہ قرآن کیا بول رہا ہے جی بی اللہ, دے، قرآن جی اللہ فرمان کی وارگاہ جنت پی منگ دی فرما جناب یہ برکت ہی نبی ہوں کہ ایمان چی وجہ ہے جنت وال نظر رکھی پی ہے تسلی اللہ شریف نے دے دروازے کھول دیتے بی زمین نبی تعلیم عشق مل گیا ایمان ملیا دولت مل گئی حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ سکار فرما نے فرمایا آش بنی ala ishi مجید سنایا دی ہے اللہ فرما گھر بنا دے جب ملتا نیا سیا میرا کوئی, کوئی, کوئی, نہیں کوئی بندہ میرے لال نہیں بہ سکتا میرے لال نہیں لے سکتا میں تھان مکان ٹکایا تو پا کر نیا دے جنت دن سنو اپنے محبوب کی گھر والے بنا دیا گے جا بیٹھے دا سمجھے کملی والے جنت حضرت آرسی نبی حضور سرکار قریب کبھی نہیں جا سکیا حضرت آرسی دے کیونکہ حصہ محمد اردو کاما محبوب خدا دے حصے میں جس پاک سرکار نے آنا سربان جاوا پہلا رب کا قرآن کتابوں دے اندر ابن سے باس آخیا جا بڑی طویل حدیث نبی پاٹ سرکار نے فرمایا جی میں جدو حضرت آخیا حضرت لے کے نبی حضرت لے کے پھر آئی نبی آسیا میرے اکا دی فرمائییا جی میں موسا کی برکت میں آسیا نو ہر ملی سی فراؤن بھی مل جائے بند میرے سونے بابو نے فرمایا جی میں رب سونے نے حضرت आसियाम बख्शा फिरा नहीं आसिया मेरे अखिले हजरत मुरसा की बरकत न फिर भी शिकायत मिल जाती साढ़े चार सौ साल खुदाई दावा की खड़े अगर नबीन की ताीव कर ले او او حضرت ہو امتی کملی والے منن والا ہوئے ادھر حبیب خدا ہوم دے مقابلے دے اندر پھر جدو اے نبی پاک دا نام سنے تو نہیں دیکھا کا رسول اللہ اسلوس کار کا نام اللہ. اللہ. سن کے اپنے انگوٹھے چم کے اکھان دلاوے آخے تیرا تو آئے میگا یا رسول اللہ, اللہ دے سونے رسولا میری اکھان بھی تھال تیرے خدا بھی قسم کر کے آنا کیوں اسے سونی ہدایت نہ ملے سن خدا بھی قسم کر کے آنا اگر ہدایت کی توقع ہے اسلام کی ترقی کی اگر توقع ہے اسلام کے غلبے کی اگر امید صرف سنیا تو ہے. کیونکہ اے ہوئی جڑے حضرت آسیا والے پاسے دینے جڑے آگے نہ ساتھ رکھا گے نہ تھار اور فراؤن والے پاسے دینے اور دلیا اور سن لائے تو ہدرکوں نسیم والا ہے ایک فراؤن کے پاسے والا ہے ایک آسیا جو پرماد کیا کرنا کہیں حضرت میاں محمد بس ار مس لا فرما نے فرمایا مسود نہ درگاہ ہوئی ادب یا رب پہنچ نہ سکے یا کوئی سخی سلطان باب احمد اللہ علیہ فرموب نے فرمایا بے ادب نس ادب دی سارے ادب دی بے ادب ساری گئے اد تھی وانجے کبھی نہ ہوئی راجے او جب لگیا جان کیا کرنا نیلاد پاک دا استماع اور اہتمام نبی پاک دی تعلیم دی ایک سورت حضور دی تعلیم بڑا کچھ دے خاموش جی گئی خامو شہدی چلانا کلنگڑے لاہوری اقبال افرم نے خاموش کامو شادل فری میں فل میں چلانا نہیں اچھا کامو دل بھری میں فل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینا ہے مزہ نہیںرما جنا سبحان اللہ, اللہ, اللہ, بیاب بیاب جو فرما جناب کرنا اللہ سونے تو دعا منگ حضرت سیدنا سیدنا سد نا جلال رومی رحمت اللہ جڑے پہلو مل روم سال جب شمس تبریزی دی نگاہ پی پھر ملو بن گئے مالو بن گئے مال بھی بعد مول روم سے پہلے ہی سنے کیونکہ روم دور گل مگر مولا والا ہونا خدا تو پارسی فارسی نہیں تگلش سمجھنے والی کہ لگیا فارسی تربی دلہ دیا بندے ہاتھ وجہ فرمانا رچا کرنا اگے چل یہ نبی پاک سرکار بھی میں فی الحال ملاپ کی شری حیثیت بیان کی ایک مستحد امل جے جی کرنے سواد ملے گا نہ نا کرنے گناہ مگر تینوں پتہ ہر عمل بے قبول ہو دیا شرطہ میں اگر نماز پڑھے بھی شرط اگر حج کرے بھی شرطیں اگر روڈا رکھے بھی نماز کپڑے پلیت ہوگلے وال منہ ہوا پھر بھی نہیں ہوں گی نماز حج ادا کر جا جو رکھنا وہ اگر تراچی دے مقامات کرنے پہن جا کے بندے کا حجا ہوں لر وے کے ہر عمل دیا شرط اسی طرح اس ملاد میں قبول ہو ایک ہزار نسل بندہ پڑتا ہے ایک ہزار بندہ نسل ادا کرے کبلے والے روک نہ ہوشرکالے پاس منہ کیتا ہوبلے والے روک نہ ہوگی مچھر کالے پاسے شرطا سا جی شرطا اج تک تو کسی مولوی منہ نہیں سنیا ہو گیا فقیر بھی ایک شرط غلط کوئی شادت کر دے میں زبان کٹا دیا اور لاہور بھی نہیں کٹا پھر گے جناب جی شرط ملاد پاک قبول ہو پہلی شرط نبی پاک سرکار دے ملاد دے قبول ہولاد کرا والا صاحب ایمان ایمان نہیں اللہ دی دلہ بھی قبول ہو سکتا اللہ پہلے اچھا رسول پہجے گی اس راستے اللہ چلا کے رسول لیا گے اللہ دیا تیرے سامنے میں ایمان دی گل کرنا ایمان دی تعریف کرنا ایمان کلو آپ دے ایمان ہو تصدیق و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آہ! آہ! تصدیق نبی پاک جو دین لے کے آئے اس سارے دین سچا سمجھنا پھر سمجھو ایمان سن لاؤں گے نا جدو اس مسلمان نو ایمان سمجھ آ گیا ہاں اس لیے ایمان کا پتا کوئی کپڑے کا پتا سوٹ نایاگ لگ جائے تو بلیچی کھے لیا یہ سان پتا بھی لیکن ایمان دی چادر تا تے خیال ہی کوئی یہ لی ہوئی ہے میرے آقا نے فرمایا روزانہ اپنے ایمان نو نوا کر کے سویا کرے گا میں سامنے ایمان دی گل لگا ایمان آخر جو نبی پاک دین لے کے آئے اس دین سارے سچا من بے مطالبہ وہاں اقرار کرنا جب کوئی مطالبہ کرے تو مومن نے سچ ہاں میں الحمدللہ مومن سمجھ نہیں آئی گل دی اگر مطالبے ویلے اقرار نہیں کرتا اندر مومن سمار نہیں ہوئے گا. اللہ دے مشیل دے ایم نہ ہو جس کام تصدیق پہ پتہ لگ جاوے کہ تصدیق دے اندر ہو گیا. محلے تصدیق تو بھی خالی ہوئے اگر مخیلے تصدیق کوئی عمل پایا گیا مسلم دن مگر بہتر پیا کرتا ہے تمام پیا کیونکہ تصدیق خلل آ گیا ہے گل سمجھ آئی نے تقسیم سمجھی کہ ایمان واسطے ضروری ہے کوئی تصدیق کے خلاف کم مسل ضروری نبی پاک دی شریعت دین دا مخالف نہ ہوشمن جیڑا نبی دے دین قرآن دا دشمن مخالف ہوئے گا لکھ کلمہ پڑے کدی مولا دی دار مومن نہیں ہو سکتا جدو مومن نہیں ہو سکتا ادا ملاج بھی نہیں ہو سکتا میرے کملی والے آئے دا محافق ہوئے گا محف ہوا نبی پال قربانی سچا مسلمان ہوا گل سمجھ نہیں آئے گی تو جو فرما جناب جی پہلی دے دین دا مخالف نہ نبی پاک سرکار دین دا مزاق نہ اڑاو ہر سرکار دی شریعت دے مداخلہ کافی آدھا मुस्ता दुनिया मिसाल देना अगर किसी मुसलमान भी दारी कि प्या हथ जा इशारा करके जनाब ओर मजाक करता है मजाक उड़ाने उसे जिन्हें नवी पात सरकार की मुबारक का मजाक उड़ाया है लक्षारे कभी मुसलमान नहीं होगा कि सुन्नतम नहीं करेगा لکھا نے لکھا ایسا نبی پاگی سنتینتا بلا ہے ملنا لکھ ایسا مرتد ہو جانا بیوی نکاح نکل <سؤال> جاندی ہے طلاق ہو جی گرجن نسل جمے گا رام بھی رکھ گاڑی رکھے مگر نبی دی سنت نو ہمیشہ عزت دل ویٹے دے دین اسلام مسئلے دا مذاق نہ اڑا جی جنابریت مٹہ مداق ہاں جی سطب کا مزاق اڑایا جا نبی پاگ وہ چڈو جی جناد مولوی پہ جناب مسئلے کردے رہتے نے ہاں جناب انہیں نبی پاک سکار مزاق اڑاؤ والا حضور دین ہزور دین دا استہدا کرن والا او کبھی مسلمان ہو سکتا اگلی گل سن لے استحدار کرے اگلی گل سن لے سرکار دے کسی حرام کیتے کام جائز نہ سمجھے ہی ہر حرام, حرام سمجھے فرد نو فرد سمجھے ہر حکم دی حیثیت دے مطابق ملنے جہاں بندہ نبی پاک اللہ حلام کدی مسلمان ہو سکتا وہ بندہ لکھ نبی پاٹ کا کدی کانو ہوا اسے مانو ویلا پیاسل کوئی نہیں جڈ نہ ہومبلیاں پہ سٹ جاری نے لکھ پانی پاندہ رہے ہو توجہ مان جما استعما کو یاد رکھنا قیدی کتابیں گلر لکھے ہے کسے نے اگر ماسیت نو جاہد نہیں جائز کیا سمجھایا مسلم نماز نو جائز کیا سمجھا ہے منت نبی پاٹ بھی نو جائز کیا سمجھائے وہ ایمان تو خارج ہو جائے گا اگر گل سن نہ شریعت نہ ہوئے نہ سرکار نہ سمجھے نہیں کرواہ بھی نہیں کراف یہ سیئر کیا کرتا ہے کافر لکھا مانے دور جائے گا سب سے لبی پاک میرے سونے دے دین میں آزاد بندہ رب میں کسی کا محکوم نہیں ہوں گا کرزیز جیڑی دین اسلام دے مطابق ہوے گی میں فقیر کسی نو راضی کرنے دی نہیں سوچتا نہ نہ اللہ میرے میں دکو ہمیشہ سوچیا ہے سونے راضی رہو تیرا رب راضی رہے قسم خدا دی سال لکھ چ جی بے لیو یہ لوگ کتنے راضی ہوتے نے جے شادی ویا تو چوکھا چ پکاؤ نا تو پھر کھا کے جدو کپڑا چاڑ کے اٹھتے نا آن دے نے ہو جا دو نمبر آپ کرنا <laughs> <laughs> حضرت صاحب مہاراجا چوا کوئی بندہ سیٹا سا جتی کشتی کنجوس مکھی چوس کر ساستے سونے آ. مخلوق ناضی کرنا ایک سزا راضی کر تم دلی سب جج دلی یارہ تم بلتے سب جج دلی فرما جی نبی پاک سرکار دے قانون اسلام لن. جو را. حضور واسطے ضروری دے نبی پاک سرکار قانون دے دے حق نہ کرے جا سود جائز سمجھے گا لکھ ملاد کراوے. اس اسی دلاد تہ تے لانت پائے گی اس دے اپنے لانت بھی لانت پائے گی میرا نبی قرآن حرام حل رکھے حلال کی کھڑا ہے پھر ملاد کدو قبول ہو گئے دیکھو اندر نہیں رہا اگلے دن بیان آیا جوید اقبال پیو کچھ اسی پتر کچھ نکل کھڑا اس بیان دیتے اگر سود حرام نہیں سود میں اشتہاد کی گنجائش نہیں تو قرآن آ کے ہم چھوڑنا پڑیں گے تو بولو اے اے اے تو نہیں خیال تو, تو نہیں جانا امید ہی ہے باہر گا سمجھ آ گیا جنتدار بڑی اہم گل کراس ہے ضروری نبی پاک دا قانون اسلام پر حق سمجھے اگر حضور دے اسلام دے حق ہونے کا انکار کردہ پھر کبھی مسلمان ہو سکتا نہیں دوجا سن حضور سرکار دے قانون نہ لو حضور دے دین دے قانون نہ رہو کسی غیر دے قانون نو اچھا نہ سمجھے اب طلبا حضرات بیٹھے جے ذرا اس مسئلے سے غور کرے ایسا علم آئے گا انشاءاللہ اللہ جو جناب کے ہاں پہلے موجود نہیں ہوگا علی محمد سنت وال یہ باہر سے کتاب آئی ہے اس میں یہ شرطیں لکھی ہیں کہ اگر حضور کے قانون کو حق نہیں سمجھتا تو کون ہے کچھ حق کہہ دے حضور د قانون تو کسے اور قانون نو اچھا سمجھے پھر کہاں سر گل سمجھ میرے آقا جو قانون لے کے آئے ہیں ساری تعینات قانون اعلی قانون لے کے آئے بلکہ میں یہ آخا گا قانون ہے وہی جڑا میرے نبی لے کے آئے ہیں جا اللہجد ہے نا قانون ہوں دوسرا کہ بےلیاں لری کے قانون دیا دو خاصیت نے تو سر سرف نہ پڑھنے والے بےلی بیٹھے جی قانون ہوں ہوا جامے کامل ہومے وہ ہو قانون ہوں جیڑا ساری ہو سرف حاصل ہے تو اسلام لو حاصل جڑا عرب والے ہی کوئی ہے پاکستان والے واسطے ہی کوئی ہے ادم والے ہی کوئی ہے ساری خدائی کوئی قانون نبی پاگ لے کے آئے نبی پاگ سرکار کامل ہونا ضروری کامل تبدیل نہ ہو سکے نہ ہو سک جاگ مانگے وجہ چکا جائے وہ کبھی قانون نہیں لے ہو سکتا ہاں جی جی ترمیم بخری پرسوں بخری چوسو وقت ہو جائے وہ قانون قانون جاگی دنیا تک ہمیشہ ہی کوئی رہے ہمیشہ دن نبی پاک سکار جا قانونی اسلام لے کے آئے نئی قانون ہے باقی طریقے کے خلادی قسم کر کے آنا لکھ دیا کانونا مگر کوئی قانون نہیں ہے قانون تو نہمان ہوگا خانے جو لوگ نہیں تو جو سرمان لا دیا بندہ اس طرح ہل کے قانون اس طرح نہ سمجھے کہ ہر دور کی ضرورت ہے خالی یہ نہیں کہ چودہ سو سال پہلے قرآن دی ضرورت نئے قانون دی ضرورت ہے کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا لچ کلم پڑے ابد اللہ تینو بئی مانگو ہر مان بائی مناسب حضور سرکار دے قانون نو حق نہ نہ سمجھے میرا نبی قانون ہزور سرکار کا قانون ہی چل رہا سر جب بات دور آئے ہزور کا قانون ضرورت ہے ضرورت ہی آوین دنیا تک ضرورت میرے آلو تو سنتے کدھر جدید دے جدید شیاتی کہتے ہیں تو نہیں کہہ سکتے یہ نئے دور میں قانون کی بات کہو میں نے کہا یا کلمہ رسول اللہ کا چھوڑ دو یا قرآن کو پرانا کہنا چھوڑ دو سبحان اللہ بات سمجھ آئی کیا قرآن ہو دلہ اللہ افسر معلوم ایسا سارے لوگ آواز پہ ہدایت بنا کے پھیلے آئے میں ایک مثال دینا حضور قانون چور لوڑ ہے جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں نا وہ خود ہے چور تو ان کو پتہ ہے سادہ تے ہاتھ گیا بگیان جہ یہ بکی خاندان رکھی کڑا ہے پکا ارادہ میرے اور روایت لگی نہیں او میرے آقا دے قانون قوم نو لٹ لٹ مار کے رکھنا چاہتا ہے جو انسانیت کا خیصا ہوگا وہ کہانی گل نہیں سمجھ لگی آپ نہ سب نلہ ادھر ویخ جانا برور سرکار دے قانون ہمیشہ آلہ سمجھے ہر دور کی ضرورت سمجھے تیسری گل سن نبی پاک سرکار قانون برابر کسی قانون نہ سمجھے جڑا خدا رسول کے قانون کے برابر امریکہ برطانیہ قانون سمجھے گا ایمان فارغ ہو گیا ہے کلمہ رسول کا لکھ پیا پڑے ابد اللہ بنوبئی بھی ساتھ چاہ گیا ہے پینا شو خدا لگی پانچ سرکار قانون کے برابر کسی کے قانون نہیں سمجھے نہیں اگلی گل سن جی برابر بھی نہیں سمجھتا تو پھر غیر اللہ کے قوانین کو خالی جیز سمجھ جائیں اللہ رسول بے قانون بے مقابلے وچ غیر اللہ کے قانون کو چلانے خالی جیز سمجھتا ہے حرام نہیں سمجھتا پھر بھی بہی ہے مرتب ہے رسوسا کپیا کا منکر ہے اللہ بل کر دینا توجہ فرما بلکہ چگڑا ہو گیا ندی پانچ دور مبارک گھیرا ہو گیا چگڑا ہو گیا یہودی دا کلمی پڑن والے کلما پڑن والا اس ویلے جھوٹا سی چھوٹا دعوی کری فردا یہودی دا دعوی سچا سی اور کرنے پر اور کام دے یہودی فیصلہ چل پیسے چلو گا رشوت داں گا گل کر جاوے گی میرے حق فیصلہ ہو جاوے گا یوی نی سچا میں ہی آؤ محمد پاک فیصلہ سچ دا کر <تصفح> <تصفح> خطاب چلنے فیصلہ کرانے کھچیا گٹو پڑ کے لے گیا دروازے حضرت عمر کی کنڈی کھٹکائی حضرت عمر واپس بھارج بھنگ ڈوائے پوچھا کہہ رہے کی گل ہے کہ گل لے یہ تیرا نبی فیصلہ پہلو کر چکا ہی ادرت امر فروع نے اتنے ٹھہر جایا جی میں ہونا وا تو مارے گھر گئے نے اپنی تلوار لوکر میں پنجوالے کا فرمایا تین فیصلہ میرے محمد عبیدہ قبول نہیں کملی والے آ گئے آ کے دعوی کر دیتا. تیرے عمر نے سا مسلمان مار دیکھ جنا فیصلہ کرو یہ سارے بندہ مار دیا ہے فیصلہ میرے کملی والے کو نے خالق کے کائنات کو پھیل اللہ قران تو عربی ہے قران پڑھ کے دیکھ کے دے شک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اللہ فرمایا سلام اللہ وربک الا یومنا حتا یحکم قسم الاشجار بینهم عملا یجدو فی الفتہ راجعا مما قید و یسلمو تسلیما اللہ فرمایا میرے محبوبا میں قسم کھانا بغیر قسموں ہی بڑی پکی ہوں مگر جی قسم کرنی پکی ہوسم کھا کے جاؤنا اے پکے بھائی مان لے نہیں ہو گئے جی اپنے جگڑے تیرا فیصلہ نہ ملنا انگلش پر توجہ رکھنے والی قوم تیرا قرآن پر خواب کرنا یہ انگلش سمجھتی ہے قرآن پڑھتی ہے کیوں اگریزوں کے حکم سے چلنا جو مر سمجھنا پینا قرآن نہ سمجھا گے تو نہ مصیبت پائے گی سی رولا مکا گل نہیں سمجھ لگی اٹینشن دا مانا پوچھا ہوں سارے نو آ جائے گا وی <laughs> آئی پی دا مانا پوچھا سارے بڑا آ جائے وی آئی پی کا مطلب ہوں پتہ نہیں مانا ہے ویری امپورٹنٹ پرسنل فقیر اس کا ترجمہ کرتا ہے انتہائی بہت بڑی بےغارت شخصی ہے ہاں وی آئی پیس کو کہتے ہیں جنا وان ہو انہیں وڈا وی آئی پی ہو جنوی سرکار خادم سچا ہوا وہ نوی نگر کچھ ہے ہی کوئی نہیں اسلام وی آئی پی نہیں دا وی آئی پی آپ چوکھا ہوا گیڈی لوگ سلطان رہی کنجر کو کنجر کو جہاں دین والا بندہ ہو گل نہیں سمجھ لگی اس واسطے انگریز آہم شخصیت وہ ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو اسلام کہتا ہے اہم شخصیت وہ ہے جس کے پاس پکوا زیادہ ہو ی وجہ سے کے جگہ راجتی لگری کے مطابق ابو جہل چودری بھی آئی تھی آم شخصیت ہے اور اسلام کے مطابق آم شخصیت اکبر ہے جے گل نہ مومن ویخ کے کافر ہو جانے سن تو فرمایا میں تو کافر چھتاں چھتا سونے چاندی دیا پاؤں گا مکانا دیا پوڑیاں سونے چاندی دیا ہوں اپنے دشمن ایسا کچھ دیکھ رکھ ہوندا ہوئے نا ہوئے قریب دے رکھ دے جا ہوا جنہیں بہتا کریب ہوتا ہے فکیریت ریا ہے اس واسطے بابا فرید فرما دا ہے دنیا دار تو پرویش کا کام ہے تاکہ دنیا دار دی دنیا تے نگاہ پہ کے کدھر دی عزت نہ کر بچے دنیا دی وجہ جب دنیا کی وجہ عزت کرتا ہے دنیا دار دی رب سونے دی بار جاب دلی ہو جاتا ہے آا. عزت کر جیسی رب رب دا پاک حبیب کیا کرتا ہے سیاح سی کلندر اقبال اپنے پتر نو نیٹ لکھی فرمند اٹھا نشیشا گرانے فرنگ اٹھا نشیشا گرانے دان سی شاگر نشا گرم میں فرند کے ساتھ سفال ہند سے میں نا جلد پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نبی غریبی میں نام پیدا کر شیر محمد پوری رامت اللہ روسے سما جن تقریباً بیاسی اللہ کا گئے براد جی مکان شریف اپنے دا پیرا دھو جا سی نا گا تکیا لا کے تک بیٹھا تو میاں صاحب اللہ تو گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ہی با شیر محمد میاں صاحب نہ لنگ کے فرما بے لیو اللہ بندہ بنا رہے شاید زیادہ نہ بنا لے پتا کیوں اس بار سے یہ ن لکب لگ جان تو بندہ ہو میرے کو مارا گیا تو اس چک کے روی سام خوش ہو رحمت اللہ لے بابا نگا مدد محبوب اللہ خلیفوں لہر جنڈر پیر لٹکا کے بیٹھے نے گسل کر دے کرتے دکھے پاس مرشد بڑے خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الاحی باب فرید کا خلیفہ سو نر کے اندر گوٹا ماریا پیر اپنے مرید کا تھر کے چومیا چمکا جدو سربار کٹیا ہے مرید رش کھا کے ڈجھیا ہے ہوش آئی امیر خسرا آپ چڑھتے نے ہاتھ بن کے اور سونے نے کی کیا آ فرما نے امیر خسراؤ گھبرا لی سڈے پیروں نے نصیحت کی سانو اپنی زندگی کے اندر اپنے مرید نے پیر ضرور چومیا جائے بند فرماؤ تھی خواجہ محمد یار فریدی گے ہوں ایک دے سانگے سر کی سمجھ آ جائے گی جیڑ ایک دے, سانگے ایک دے, کی دے ہر دی جتی جوڑتا میں آ رہے کیا کرنا بولتے نہیں کی گل حضرت تم جدو فیصلہ حضرت حضرت عمر کا فیصلہ مولا کی محبوبے خدا دی بار گاہ پیش ہوا ہا لے کے تحنا بولیا محبوبہ عمر بئیمان ناریا مرتد ناریا ہے اس دے خون دی کوئی قیمت نہیں ہکے کام مزہ نہیں آگا گونج پی جائے سب لو سر فلو ربھی گھر میں جنا چر اپنے تیرا فیصلہ نہ ہے تاکہ پتہ لگ جاوے حضور کا بی سیاست کے بیچ میں ہے کیا سمجھ لو کہ کئی مذہبی بے وقوف کہتے ہیں مذہبی بدھو ہاں یہ بدھو ہر محکمے میں ہے وہ مذہبی بدھو کہتے ہیں دین کے ساتھ سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم غیر سیاسی لوگ ہیں اور کچھ سیاسی شیاتین کہتے ہیں چک کے جانا میں مولوی اسمبلی نماز دا وقت ہویا نا تو مولوی جان لگے نماز پٹھو کہ پنج آئی ریا چنگا سی یہ نماز پڑھتے رہتے حکومت کرتے رہتے اور سمجھ لگی نہیں اور رائلٹی دیا جڑا کہ سیاست کے ساتھ دین کا تعلق نہیں حکومت علیحدہ ہونی چاہیے دین مسجد میں حکومت تخت پر تخت کا مسلح کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں فقیر کی جان ہے میرے نبی پاک نے مکہ کے اندر تیرہ سال خالی مذہب کی شاخ کی اور مدینہ منورہ میں دس سال نبی پاسل سیاست کی وہ مذہب تھا یہ سیاست تھی ان دونوں کو میرا اور مدینہ منورہ میں دس سال نبی پاسل سیاست کی وہ مذہب تھا یہ سیاست تھی اس ان دونوں کو ملا جائے تو مسلمان کا تین بنتا ہے آہ! معلوم ہوا تین تو سادہ ادورا ہے جنا چیر و سیاست نہ آوے مگر ایک سیاست جمہوری ہے ایک سیاست محمدی ہے جمہوریت راخلانت میرے آؤں کہ جمہوریت میں اقتدار خدا کا نہیں عوام کا ہوتا ہے حاکم عوام حکم الخل بالخلق الخل حضرت مخلوق کا حکم مخلوق کے ذریعے مخلوق پر یہ تعریف ہے جمہوریت کی اس میں خالق کا ذکر تک نہیں آیا اور یہ شرک ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے اندے ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل سدا بنائے ہیں خوب آزادی نے فندے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہے یورپ کے اندے یہ ہمارا مفکر اقبال بول رہا ہے جس کو مفکر ہے پاکستان کیسے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں تیری حریف ہے یارب سیاست افرنگ مگر ہے اس کے پجاری فقط تمیر اور رئیس بنایا ایک ہی بلیس سے تو نے اس میں دو سٹ ہزار بلیس گرے دردی خر میں پختکارے نو آج اقبال فرماتے ہیں کہ دو سو کھوتیاں دا دماغ کڈو بچ ایک بندے دا دماغ نہیں بڑھ سکتا بنتا جس قوم دی تقدیر چننے والا جہاد ہوئے شاہ صاحب کی بلا جہاز جان لیجیے دو جہاز سائنس نے تیار کیے ایک ایئرپورٹ سے اڑتا ہے دوسرا کوڑے کے ڈھیر سے اڑتا ہے جو ایئرپورٹ سے اڑتا ہے وہ جمبو جت جہاز تین سو بندوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے جو روڑی سے اڑتا ہے یہ پورے خاندان کو اٹھا کر لے جاتا ہے سمجھ آئی نو ایمان لال دس ووٹ جہاز بھی پاؤں ہے کہ نہیں پاؤں بولو تے پھر قوم کا پٹا کی ہونا پوستے اکبالیا دو سو کھوتیاں کا دماغ کڈ کے من وزن تے بن جائے گا پر چھٹاکی بندے دی کل آڑے نہیں بننی جمہوری گلام شو سو مغز دو سترے انسان آجم تیرنا تو داج بڑا چوکھا جہ ہوا مطلب سیاح فارسی کی جگہ لے گئی. اس قوم کا پتہ پہ اتار بھی فارسی میں بولے سادی بھی فارسی میں بولے اقبال بھی فارسی میں بولے رومی بھی فارسی میں بولے آل. بابا فرید بھی فارسی بولے ملفوز آتی فارسی لا دیا بندے آپ خطا کر دسویں جلد پرانی بندرول لکھ رہے پر فرمایا عربی فارسی اور اردو کی طرح وہ زبان جن کو اسلام نے اپنی خدمت کے لیے پسند نہیں کیا ان زبانوں میں بلا حاجت گفتگو نہیں چاہیے کیونکہ ایسی زبانوں سے منافقت پیدا ہوتی ہے یہ بریلوی کا فتوا ہے بریلر کا نہیں کس کا فتوا ہے بریلوی کے تاج دور کا آرنا. جنہ سینئر رسالت تو فائدہ سلام دفرم میں نے سونا جنگل ری اندھی ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ امیر میں نہیں خوب دل نوازی جدو خوبی والا والا نہیں ایک کھرت کس پرندہ وہ زمانے بھر کی زمانے بھر کے پرندوں کی بولیاں جانتا ہے لغت میں لکھا ہے لغت کی کتابوں میں اس کو ککنس کہتے ہیں لیکن ہے تو جانور کا جانور ہی نہیں بولیاں سارے زمانے کی آتی ہیں तो मालूम हुआ बोलियों से बात नहीं बनती बात तो उस अकल से बनती है जो बड़े मुस्तफा से मिलती है ओ जो रहबर मिलता है ना फिर कौन का बेड़ा पारा ने पठा डा दता है जेडे बुश का पुतला बनाने वाले बुश का पुतला बनाने वाले बुश बम मारता है हजारों मुसलमान मार देता اور ہمارے لیڈر اٹھتے ہیں بش کا پتلا بناتے ہیں جس میں پانچ سر توڑی اپنی اٹھتی سب کے جاؤ سب ایک سو روپئے دی لنڈے بگار دی پینٹ شرٹ اپنی پیلی اپنی میتر بھی اپنا تے سر بھی اپنا مار کے آکر بیٹھا لہ مریا پیا ہوں آ گئے اس لیے گسا دیکھا کرو اس قوم کا بلے بلے بلے لوک میں اس قوم کا پسا بہنا مار تو اپنے نقصان کر کے خوش ہوا کرے جی مریا تھا میں کہل تسا دس دے ہو. توے زندہ. اسا تیرے جا نہیں لڑ پہ اچھا مردہ اس مردے لڑا گیا میںخت جی دشمنیا مردیاں آدیوں سے نبی پاک ابو جال دا پتلا چ بناؤں گا امام حسین یزید دا پتلا مارس بنا کے ساری کردے لالچ پتا کیوں پہ اصل اپنے بزرگاں دا طریقہ چڈیازوں کا پل ہم نقل اتارتے ہیں ترقی کرنے کے لیے ترقی کر دے ترق گئی امام لال پکبڑ آبادی سیاح سنواند نے شیطان نے ترقی تنزل یہ نکالی شیطان نے ترقی تنزل یہ نکالی ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو آپ بیڑا گرک ہو جائے کافی پیار ترقی کرے ہو آگا جا رہا کدھر جاوے مسلمان کی ترقی ہے پیشہ تردا تردا مستقا دے صاحب گل نہیں سمجھ لگی جانا اصا پچھا جا نبی پاک ولندر اقبال نام مراد ہے نویں دور کی گل کرنا میں تنوع پرانے دور کی گل کرنا یہ سچ ہے مولوی نال تی ادالی منہ چلا سی ایمان تو پکا سا میں سی نہیں بندے وہ کیوں میں داڑھی نہ مناؤں گا ایمانے سکول ہی سنگل کا ذکر علی شاہ میرا شاگوری کا ذکر کرتے اقبال نو کیوں چکی کھڑے نے جنس اپنی سمجھی کرو لگے پترو کلورو میں منہ تا بلاوگا کہ گل مدیم والے بھی کر مگر بھی طبقے یہود پرست سنانا چاہتا سی دین ہے اس واسطے آپ خود فرما چڑکتے خوش بربستم مزید ملک مدانت کئی مسافر چاہ چور جی دنیا تو گیا نا سارے آخر کے ساڈا بیلی سی سارے نال ہو پانی پیندا رہا پر کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا یہ کیا کہتا رہا کس کو کہتا رہا اور کہاں سے کہتا رہا ہے قسم خدا کی جس کو آپ مولوی اور پیرر عوام تک کا پھل سمجھ رہے ہیں وہ پھل یہ یورپ سے پارسل صدا ہے شریعت اور استفا کے مطابق اقبال اس کو کفتار کی بدترین سازش اور مسلمانوں کے لیے حلاق کا تنگی زہر سمجھتا ہے عرام سمجھتا ہے جمہوریت کی دھجیاں اڑا کر اقبال نے رکھ دی تعلیم مغربی کی تھلیاں اڑا کر رکھ دی اقبال نے اقبال فرماتے ہیں جب تیر پھلکنے والا تو جان کا الٹا آئی یہ سبا پاؤ گے تعلیم سے اعزاز آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں کزل دنیا تو میری تعاربی کر گیا پرواز خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی دیں اگر لمبے فنڈا سے نکل جاتی ہے فری آدمی ساتھ ہم سمجھتے تو لائے ہے فراغت تعلیم کیا خبر پی چلائے گا لہ آدمی صاحب اور یہ اہل کلیفا کے نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دونوں ملک کے خلاف یہ علم یہ حکمت یہ تدمپور یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مشاور یہ اقبال کے تاثرات میرا مالی طبقہ تصا بھی پجار والے ویگ کے نہ پرو فائدر آدھے جی بس پڑنا ہے پرو کوئی فری بڑے مال بھی آدھے عزت ہی کوئی کعبے میں رہنے والے چرچ پر جب نکاح رکھ لیں تو بس اسلام کہاں رہے قسم خدا دی آدمی ترقی میں کیا ترقی ہونا اگاہ نکلنا ایمان نال دسو سیانی گل پیا کرنا نقل مارنے والا اصل نالو اگے ود سد ایک بندہ امتحان پہ درچا حل کر رہا گل نقل پیا اچھا ہو سکتا ہے یعنی لو اگے نکل ہے نی. نی. تو جدو اصریزاں نقل مارنی ہے تو اصا تو پیچھا رہے گا ترقی کتنی اگے ہمیشہ وہ ہی رہے وہ چلے جی سارے زمانے تو اگے نکلنا چاہتا نا اس نو نقل مار جہے ساری تعنات نو کچے بیٹھے سلطان فرما بسم اللہ ابتدائش بیٹھا تو ابتدائش کرکی گلوں کا سینا پھر اس قوم سناو تو میں نہ جلیر تانی بگڑی ہوگی نا ان بھی سوار دیا ٹائم لگتا ہے تو جیتے چودہ کروڑ قوم کا پٹھا بیٹھا ہوا پٹھا جگا پھر گھنٹے دو کی کرتے یہ بھی تو اس کام نارن ڈیڑھ سو سال ہو گیا یہودی اس نبی پال سرکار قانون دے برابر کسی نو کسی قانون نا سمجھے ہزور سکار قانون کے مقابلے کسی قانون چلا جیل بھی آرام سمجھے جی چلا حرام سمجھے اور احتمام نہ کرے مستقفاس اللہ دیا بندہ فرما ایمان ضروری نبی بال کا ملاج ہوئے گا توجہ فرما پہلی شرط بعد ابھی شرط میں سمیت لا تاکہ وقت کے مطابق مک جائے گا اللہ اللہ سونے کی گل سن لے ایمان شرط پردہ پی جائے یہ نیت نہ ہوٹ ملن لگی آخر تین بندہ, ہے دینی بندہ سمجھ کے بندہ ووٹ لے دے پتا ہونی چاہیے کرنا وا اس سونے نو راضی کرنا چاہ گل سمجھ لگی جا ملادی کرنے کی سوچو اگلی کا اگلی شرط سی جی ہلال ہونا چاہیے ڈلو نا جا کے نہیں ہوئے اور میں سبر آمندہ باد میں روزانہ تقریر کرنی ہوں سفر میں کرنے اللہ کے بندے میں کسم خدا بھی مہ ترے ایمان سے دیتے ایے کرنا جی فقیر دے خون دے اتوار کی قدر پہچان لے تو نسل کو پیسے لینا کوئی پیسہ کٹ کوئی نہیں گل نہیں سمجھ لگی اللہ دیا ہونا چاہیے لایا کوئی کا فرمایا رب پا کے قبول بھی پاک لو ہی کردہ. دے ملاتے اپنی جیب کا پیسہ ہونا چاہیے من ہا مت وڈی بس جی کر لیا دس ہزار بولی وہ اٹھا اس روپیہ پی لوکی جے مالا چوکے راتو رات پورا ٹولہ جنتی بن کے سو گا اللہ اللہ دے گھر سال پنج... کوئی جنت خریدی کوئی دو روپیہ لال میں کیا گاٹ بول تو اللہ کوچو جنت دا مول کی ہے تو ایڈی سستی جنت ابھی کر سن سارا کچھ میرے راتے گا فرما جنا تیرہ اے خدا دیا بندہ جو فرما دن نہ ہوت فروشی کا رنت نہ ہوت فروشی کا میں پرسوں آر سال تقریر سے گیا خلیل رحمان شاہ صاحب میرے دی مسجد سے بچا ایک سد بچا دہڑی من گلا میرے سندا رہے گل کے تے ایمان ہے میں آخر اگلے دن اپنے بےلی نال ملتان گیا تے اس فون کرنا سی کی بلا فون تو یار پیسو تو میں فون آ کیا اور سامنے پیسو جا تے میں فون گلیا فون کرنا اس اگے گیا کڑی بیٹھی अंदर लै गए अंदर लै गए क्यों पागल उया अस्सी रुपया लिया उसका भी एक मिनट मैं कॉल की है तो तैन अस्सी कित कु अगों जवाब दिता भी एक मिनट की कार मिनट जरा मैनू वेकदे नहीं देंगे بئیمان بے غیرت اس طرح دھیائی کھان والا گل میری سمجھ او جو ملا پلا کے تے جنتی بڑا کھڑا ہوے تو استو مولوی بھی آخر میں تو کیا میرا جائے گا کیوں گی رسو اے دے اے اے ایمان سیٹ سواب لینی تو بعد کی گل مینو قسم حدولہ شریف بھی کسی بیٹی ماڈل گرل ہے ماڈل گرل جنت یہ اخباروں میں آتا ہے ای جناب لے کے یہ جی لون, ستارا لون پہن رہی ہے پھر وہ لو لاکھ روپیہ کپڑا پا کے کپڑا پہ وکد اس قوم کا ویختے صحیح بدبخت کام دا حال جس محمد اربی دا دوبارہ چھڈیا آئی یہودی کا دوبارہ دے, دے, دے. میں نو قسم اولا شریک بھی جس کے قبضہ قدرت میری جان نے انجر بھی بجائے چرا پھیرے بوٹی بوٹی کر کے قبرے سٹ دے دے سور کتے دلے سا لو ادا گنا گیر حقیقت گنا گل سمجھ نہیں آئی میرے آقا فرما نے دیوس پر جنت حرام ہے बयूस उसको कहते हैं जिसको अपने घर वालों की गैरत ना हो जिधर मर्जी जावाह ना हो लड़कियां पढ़ रही है अंग्रेजी इकबाल सुन लो गे इकबाल मैं अपनी गल करा तो मुड़ो के दारी लड़कियां पढ़ रही है अंग्रेजी ढूंढली कहूम ने फलाहा कीड़ा रवेश मगर भी है मद्देनजर وزیر مشرق کو جانتے ہیں گنا دکھا گا کیا پردہ کی منتظر ہے نگاہ فقیر بھی نال سنا دیں لڑکیاں بڑھتی ہیں سکولوں میں ڈھونڈ لی کوم نے فلاں کی سمجھتے ہیں اے سنت کو رہتی ہردم انگریز پر ہے نگہ دیکھ لی ہے ہم نے سو سی جس کی مدت سے منتظر تھی نگا سمجھ آ گئی میں مسلمانوں میں بی سی تھی مسلمان دی بیٹھی میں چوکا میں کی تنگی تھی مسلمان دی بیٹھی جیسا سہی والے چوکی چو گزرے ہوا کسے جگہ پتی بیگ سٹ ویچن بیس جگہ پلاو کسی جگہ جگہ جہاز حاجی نے چاچا کڈیا ہے جی ہاجی کا نہیں نا گھبرا ہے رکھ فٹ پیپسی کھول کے رکھ رانت یہ دے نے ملاپ میرا سونا غیرت لے کے آیا اور سنا دیا سنا دیا اللہ <سؤال> ماروزی سونے زمین پیر ہولی ہولی تاکہ غیر آواز معلوم نہ کر لے رب غیرت پسند اج جناب کئی مگر تربیت فرنڈ سکھایا جاؤ جائے تعلقات اپنے گھر پریشان کیوں گی علی فلاد نے حضرت اما سا خاتون نے جنت فرماؤں علی عورت واسطے بہتر نہ غیر بندے ویکے نہ غیر بندہ ان پنجن پاک پیار ہے جی پر پنجن پنجن پا... دو نے محمد پاک سرکار حسنو حسین سیدہ خاتون جنت مولا علی ایک پنجن اور بھی ہیں بوش کلنٹن ٹونی بریر لیڈی دیانا، کنے ڈینا کھنگیا چلو ایک روسا نام چل رہا ہے جرمن والے لاؤ ہوں سمجھ لگی نہیں ہوں فیصلہ بیٹی لےڈی آنیا میں چپ بکواس نہ کر بیٹی لےڈی ڈیا نہ بنن دئیے پنجل آننے والا پویں ڈیڈی اما لیڈی نسلے ساری ٹیڈی کپڑے پوندے ریڈی بندہ جانتے کہ مربا چٹا پٹیا پہ آخنا پیوں تو نہیں ڈیڈی ہے تے مزورات مزت کتنے رہی ہے لیڈیز انگریزا نہیں ننگیاں پھر دیا برطانیہ میں جلوس نکالا گیا ننگوں کا یہاں پر بھی ہو گیا کیوں گھبرا رہا ہے ترقی نہیں کرنی پاکستان گا واشنگٹن بنانے کے لیے ننگوں کا جلوس ضروری ہے وہاں پھر فلم بنائی گئی آپ برطانیہ میں چلے گی ریلیز ہوگی جناب برطانیہ میں چلے گی وہ چلے گا ہاں اللہ اقبال کو پوچھ کے اقبال فرما دینے سوالا مسلمان میں فقیر دی درویشری ایک نصیحت قبول کر لار لوگ مر گئے تو نہیں مرے گی تیل مانگو اس زمانے کو لک جا لک جا تیری دوست اندر بھی مولا حسین ورگے پیدا ہو گئے آن میں بابا دربار سے گیا سرکار دربار نے مستورات مردہ آلے پاس کون تانے یہ دیکھی تانیا کھڑا ہے پھر پتہ لگا کہ بابے فرید کی مستورات نے بابے فرید کی خرا تھی خریے میرے بیبیاں پاکاں دے قبر نہ اور اج پوچھو نا بیٹی کتھے امریکہ پڑھ رہی ہے مسلمان ساڈے لیڈر اور وہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے وہ نہ مراد آ جی امریکہ مرد آبادر بھی مردہ باد ہو گیا گل نہیں سمجھ لگی خدا دی کسم کی فراڈ لائی کر چوہے مار گولیاں دینا چاہیے تاکہ بہت خرچہ نہ ہو گل نہیں سمجھ لگی دورگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یا محمد عربی کی بیری کشتی پر پاؤں رکھو یا انگریزوں دے کسے بیڑے جا کے گھر کو دو پیر کدے رکھی کھڑے جے بندے آ جاؤ فرما اللہ قرآن مزید شاہ سڑک محکمہ زراعت لکھا کاشت کرتے دیکھو کتنا بک پڑی تھیڑے پاس پہ سورہ سورا رو کیونکہ پتا بھی امریکن سنڈی جہی وہ پکی گل میں بے وقوف آ امریکن سنڈی تاری فصل لگی میں کیا ہوں امریکہ کی فصل پاکستانی سنڈی بھی لگی इमान नशिया अमरीका फिर ले अगर अमरीका की फसल पाकिस्तानी सूं लगी हो ना, तो मेरा नक् बढ़ ला असर होना जिन्ह की अशर हो ना है। फसल नजारों मील सफर करके अमरीका सूं लग गई है। वो एना की लगा होना इन्हें अमरीका सुडे लगे सुे बुलाओ میں چلیا سنڈی دے جواب بے سنڈی نہیں کر لیں گے وہ بابے فرید رنگے سنگا دیا سن میں چلیا کون بوگیاں نہیں ہوئی ریل دیا جہ مگر جوڑ دسلمان سے جی کچلیاں اے جانا ہے मोहना होके आ जाए कपड़े भी अंग्रेज आए अगू भी नंगा तो पिछू भी नंगा है। ते है सारी उ अकल सारी उतमान जनादे घट के आप आरो पुछ अंग्रेजा मैं मुसलमान चो करना पड़ेगा मैं क्या जल्द आप तो मुसलमान तुरैको नहीं अंग्रेज की करना हूं अंग्रेजा ने जो असि आखिए मुसलमान होगा करना मेरे वाला मुझनी हो सकता पहले नहीं है مچھا میرے ہو سکوں پہنیا نے شرح بھی پینے ہو سکتا میں روزانہ پینا بچاریاں بھی کرنے کو مر جائے یہ دسو قانون کی کانون ہو پاڑا ہے قانون بھی ہر شاید مسلمان بھی چیخے واسطے کرنا دے میں کیا چلیا پہلا بابے فرید وگ رنگ اپنے محمدی چڑھا پاچ پتنگ دیا رنگ سادہ چمری رنگ سکی پاک پتنگ دیا رنگ سارا लले से भगपतंदिया और रंग ख्याल का जुमरी रंग में से की दी रंग ہندو آیا خطری. چلے کر کے آیا بابا جی نے پوچھا دس کی کردار چلے کی تین فرمایا کہڑی منزل سے اپنے سنیا میں اس منزل سے اپنے آنے نفس میں اٹ چلنا چاہیے اپنی خواہش کے خلاف چلنا چاہیے بابا جی فرما بس تیرا نفس سڈے دی آخر دین تو نہیں منگا فرمایا مخالفت نہیں سیکھی جی مخالفت نفس دی شکھی ایسے اندر بھی خلاف کرنا بابا جی مین کمبر چا پڑھا محمد اربی دا غلام سب فرما لما لمس ہوں سورت رحمان جا برجا دے لکھا اللہ دے بندے سورا رحمان اللہ فرماؤں جہڈیاں میں حورا گنتی بگاری نہیں آواری نہیں مسورا تو کمرے کے اندر بند رکھیا ہے سے نہ تو حصے نہ کسی انسان نے ایمان کسے جن انسان نے ہاتھ نہیں لایا میرے خیال تے مسلمان کوئی ہاتھ نہیں لاؤں گا اسکول بوائے فرنڈ ہوا دو برادری ترقی آفتا لوگ نا دو مہینے نکاح پہ سپرد کر دیں پسند آ گئے تو نکاح کر لینا نہیں تین قسم خدا مولویاں کو دو مسلے آدھے سن ایک دے بارے ایک نکاح کے بائے ہوں نکاح گیا نا ہوں بوائے فرینڈ آ گئی ہوں تو مولوی اتوں جنادے بھی آ رہی ہے میرے خیال جی ترقی ہو گئی تو جنادہ بھی جدوز نہیں پڑھتے مرپن کی پڑھنا گیرت پسند کرتا گیرت والا رب سڈا پیا فرما ہے کہ انہوں نے ہاتھ کسی نے لایا تو ہوں ہاتھ اگریزاں پہ لوگ روزانہ ادھر ہاتھوں کو علاوہ کپڑے سوڑے ہو ہو کے نا ویسے خرچہ گٹ ہے کڑی سکل جائے نا ماں پیو نائدے بڑے ہوتے کپڑے کا خرچہ گھٹ گیا برقا بھی گیا باہ اتوں آ گئی ترقی ہوتی گئی ہے ہام دہ چمکی نی انگلش جبے گا نہ اب شمی انجمن پہلے چرا خانہ تھی واہ بارہ وا آخنا سبھا جی کپڑے گٹنے گئے وہ مسلمان دی تھی پہن مر جائے نا مر جائے تو مری کپڑے دے جنے. کنے کپڑے آ, مسلے جانتے کوئی نہیں پتا پانچ کپڑے کہڑے بندہ مسلمان مر جائے کتنے کپڑے دیکھنے تین کی کی پینٹ شرٹ تو ٹائم یہ نیا کپل ہے شاہ صاحب آ جان بادشاہ اسی نو پسند کرتا رہا تو مویاں ہو لٹھا پوانا گے ظلم کرنا نہیں بچارنا یہ پتہ نہیں ہے یہ جدید مردہ جا رہا ہے اس کے لیے تو قبر بھی نہیں چاہیے پتہ ہے اس کے لیے قبر کیسی ہو آبادی ہوٹل جیسے لاہور پھر جناب جیس ٹی وی وغیرہ کھلوٹی ہوگی زیرو میٹر پہلے تو گی نہیں تو موٹر سائیکل تو ضرور ہوگی نا تو ساڈا بہو جدو جائے نا پینٹ شرٹ جو گھر چڑے ہوفا واہی ہوا ہا ہا ای تماشا گاہ مرو تجا بارے دے رہی यह है, महियत पड़दा होता है। मेरे है। है ने पढ़ता तो फिर साहू जाबर फरिश्ते आवन हिसाब लैन मोटरसाइकिल खलोता है। तो मारे चेक प्यौते फरिश्ते वेखण मुर्दा गया कि पास لینا ہے جی ترقی تو ساری تو یہ ترقی ہے سلطان تو پوچھ کے دیکھ بھا سلطان فرما فرمایا او جانا سار نہ ہو فرد خدا دے نہ درجہ ہے چھدی چکر فرما کر جس کے فرد جو چھوڑتا ہے اس کے نفل خدا قبول نہیں کرتا فرد پیتی پی کردا کنجر خانہ اور چکلا جہاں چکلا ہو جنہوں ہو ٹی وی آخر وہ ایک شیشے کے پچھے چکا پیا ہوا وہ کر در پیا بلو پرنٹ چلن داواں ویخن دہی ہیں ویخن دہ ملا نہیں بھولتا پیا بئی ماں نہ فرد خدا پیتی کلے ایڈے حرام دے کام کر کے تلاد کے دور رکھی کریں سمجھنا نبی پاک نہیں سمجھتے سب خدا نماز سال پورا نیڑے نہیں جاؤں گے جب ملاد آئے گی پھر انہوں تم بھی چستا میٹ میں جھنڈی لا جی میری جھنڈی لا دو میرا جھنڈا لا دو یاد رکھ لیں میرے آقا جو تین لے کر آئے ہیں وہ تین پہلے آخری درجہ مستحب کا ہے اس کو بعد میں رکھنا پڑے گا اگلی شرطیں ملاد حضور دا موویا فلما وہ جی چکی کر جی پہنچیا بھی بڑی دور دور تک پہ آ جائے ساڈے ماحول کی سب کچھ پتہ لگ جائے گا ہر ہرشا سامنے سونا کر دے گا <laughs> وہ مووی بڑی دور تک پہنچ گئی جی گا ہوں اتنے تک پہنچی کھڑی ہو کہ مسلمان بھی تھی بہن کا ویہ عزت امانت سفر سپرد دی اگلے آدر سہرا پا سجا کے تی دس ہزار دی مووی لے آتے ہیں وہ پھر مووی والا آتا لڑ ہٹا کے نا نہریا مار لاڑا ایڈا بےغیرت ہوں اگوں اس بےغیرت بھی اگ نہیں لگتی بھی کنجرا حصہ میرا تکتا پہلو توں پہ گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے بھائی مانگ دس میرے گل سچی کہ کوئی نہ بولو تو سی نا یہ گلا نہیں فکیر دل میں چیرنا تو تین اندر پھر دسے گا بھی ادر کی درد کیا چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم غریب سارے میں میرے دماغ میں نہیں لے جانا میں اجرت مستفا کو لینا کیوں کیا رونا تیرے سامنے میرا کچھ لگتا ہے لوکی تو کہہ چنڈ دینا جنہ جن کلمہ میرے کملی والے پڑھتا رہے گا میرا تعلق تیر جڑیا رہے گا تلما تو تب آنا میں دا امتیاں <laughs> پھر سا بڑا کچھ لگنا ہے اچھا تیرتے قسم خدا کو میں تیرے ٹائی مہینے جیل آیا اللہ کی مہربانی لیکن جنا چاہ جان ہوئے گی حضور دی امت تو بارانگے بارانگے میرے حضور کی امت, میرے حضور دی امت دی خیر خی کرا پیارا لگتا ہے لال چیز اس گل ہوے۔ میرے حضور کا پیغام ہے بابا اللہ, اللہ ایسا جیلا بھی رسول بھیجنے آئے, ایسے واسطے بھیجنے آئے تاکہ حکم منیا جائے یہ نہیں حکم کافران کا حضور دا ایک گل کرن لگا نبی آئے نک لاک چوبی ہزار اس طرح Asak, حضور دا حکم چیے حضرت te آدم تو لے کے حضرت تک کسے نبی کے حکم تے چلیے مسلمان رہا گے یار جیم ترونجا سال تو انگریز کے حکم حضور کے مقابلے میں یار سڈے ایمان کا کی حال فکر تو, تو نہیں کا فراہم ایمان کال لو مسیت بنائی نا ایمان ہوگا مسیحت نہ نکی گے اصل تو ایمان کام گل سمجھ آئی کہ میں آخا نامدار دا پیغام ہولاد ہوئے بچ مرد عورت کٹے نہ ہو جی سکوں کڑیاں منڈے کٹھے ملاد اے چنگا ملاد گل مل سمجھ لگی یہ نہ ساریا خرابیاں تو ہو پوریاں تو پھر میرے آب کا دا ہے ملاپ اس ملاپ دا سنی کائل کائل روے گا سمجھ آئی نے کہ نہیں آئی دعا کرو اللہ صدقہ مدینے دے تاجدار کا دا. سانو مستفا کریم دی اطاعت دی دولت فرما رہے جو کیا سنایا اس قبول فرما کے فقیر واسطے ذریعہ نجات پڑھا تو تا امت قمار زندگی مردان باز چنا نالے مندر مسجد شہر کے دل درشینا ملا گزینہ طرف بے بسی کے ساتھ سویلو que cae el muro